إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما عباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 و تق اللہ وم ار تو شرون بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت البقرہ کی رکایت میں نے تلاوت کی ہے جو آج جو ایام چلیں انہیں کی مناسبت سے ہے یہ زرہج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور بالکل اختتام کو پہنچا ہے اس میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کسرت سے ذکر الہی کا حکم دیا وضر اللہ سے ایاام معدودت اور دوسرے مقام پر ایام معلومات ان دس دنوں میں اور عید کے بعد جو تین دن ہیں ایام تشریق ان دنوں میں خوب اللہ تعالی کا کسرت سے ذکر کرو اللہ رب العالمین کے ذکر الہی ایک بہترین عبادت ہے رب الع نے ہمیں حکم دیا یادینسکر اللہ ذکر کثیرہ وہ یا کرتا ہوں یادین عمن اللہ ذکرا کصیرہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے شاخ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر جو نیکیاں ہیں جتنے امان ہیں ہر ایک کو کرنے کا حکم دیا لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے ساتھ کثیرن کا لفظ لگایا وہ ذکر الہی ہے یا الذین آ ذکروا اللہ ذکراً کثیرہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور زیادہ سے زیادہ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اللہ رب العالمین نے ذکر الٰہی نے بڑی برکت رکھی ہے ایک موقع پر سنہیں ترمیدی ابن نماز وغیرہ کی روایت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الراب سامنے بھری مجلس میں شاط فرمایا لوگو اللہ بے خیار عام کم واضح علی کے عرف حافی درا جات من الفاق کی زہاب کی وہ الفاق وَا و خیر القم من اندو فتح او آنا قال بو آنا کہ ایک مجلس میں لیا کر سننے ساتھ نمایا اللہ بخیر عام کم اے لوگ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی پانچ خوبیاں ہیں پانچ بڑے کمالات اس عمل کے اندر ہیں اللہ عبیر کیا ایسا عمل بتاؤں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے امال ہیں آپ نے پر فرمایا اس عمل کی پانچ خوبیاں ہیں نمبر ایک من خیر اللہ اخبرکم بخیر امالکم تم جتنے نیک اعمال فرائض کے بات کرتے ہو ان میں سب سے اچھا عمل ہے نمبر دو وہ ازکاں ادم کے اور تمہارے رب کے نزدیک خالق اور مالک رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی خیر و برکت والا اور اللہ تعالی کو بے انتہا محبوب اور پاکیزہ عمل ہے وہ نمبر تین وہافی دراجات کمب اور تمہارے درجات کو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے نمبر چار وہ خیر القوم من الفاقی ورورہ کی مال و دولت سونا چاندی درہم و دینار اللہ تعالی کے راستے میں جو صدقہ خیرات کرتے ہو اس سے بھی بڑا وہ عمل ہے نمبر پانچ وہ خیر القوم من انتل کو فرد ریبو کو کا کم و اور ریبو خوبی ہے اس عمل کی پانچواں کمال ہے کہ جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرو دشمن تمہاری گردنے مار کے شہید کرے اور تم دشمنوں کو مار کر کے جہنم رسید کرو یہ پانچ بہترین احمد جس میں جہاد تھی شبیل اللہ انفاق فی شبیل اللہ اور بہت سارے آماد ہیں پانچ خوبیوں والا عمل بتاؤں صحاب کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ عب فرمایا ذکر اللہ کثرت سے خوب زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ ذکر الہی انسان کے لیے بہت سارے نیک امال کا بدل ہو جاتا ہے اور کپارا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ود کر خود اے ایمان والو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ذکر الہی کے بہت سارے فوائد ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فائدہ ہے دوستو انسان کے کلب کا دل کا سکون اور راحت کا سبب بنا کرتا ہے جو انسان کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے اللہ حرب العالمین کے تحت فرما برداری اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے ایک سب سے پہلا فائدہ بڑا فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے شاخ رمایا الا ذکر اللہ ان القلوب اے لوگو اللہ تعالیٰ کا خوب کسرت سے ذکر کرو کیونکہ ذکر لاہی سے تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے قلب کی راحت دل کا سکون اللہ رب العالمین نے کسرت سے ذکر الہی میں رکھا ہے نمبر دو انسان اگر اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرتا ہے تو اللہ عالم اس کے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت اور بڑے سے بڑے عجر و ثواب دینے کا وہ ادا کر رکھا ہے رب العالمین آدمی نے ساتھ نمایا کثر اللہ رب العالمین نے فرمایا وزا اللہ کثیر وزاََ عظیم اے لوگ ایمان والوں اللہ تعالیٰ کو کسرت سے ذکر کرنے والے مرد وزا کے اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں جو ہیں جو ایمان والے چاہے مرد ہوں یا عورت اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ الحمد مغفرہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں ان کے مغفرت کا اس کے تیاری کر کے رکھ دیا ہے قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر کے تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے وہ عظیم اور بہت بڑے عجر عظیم کا بہت بڑے ثواب کا اللہ رب العالمین نے اسے وعدہ کر رکھا ہے نمبر تین بڑی خوبی یہ ہے جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہیں جو انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے رب العالمی نے وعدہ کیا خب قروری میرے بندو مجھے یاد کرتے رہو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ یاد رکھے اب دنیا میں اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا ذکر کرنے والا بنائے نمبر چار میرے بھائیوں کا آخرت کی کامیابی اور دنیا کی فلاح کو اللہ رب العالمین نے ذکر کثیر پر موقف رکھا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ود قر اللہ کثیر لال تفریح ایمان والوں خوب کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو تاکہ تم کامیاب ہو نمبر 5 بڑی خوبی ذکر راہی کی ہے رب العالمین نے وعدہ کی یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا من سر رہو ایس تجیبا رہو اللہ فی الشدائت فلیذکر اللہ فی رکھا میں سے جو چاہتا ہے اپنے دکھ اپنے درد اپنی تکلیف اپنی مشکلات اور اپنی پریشانی میں اللہ تعالی کو پکار ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دے تو یہ سننے رمایا اس کا صرف ایک راستہ ہے وہ کیا سلیہ پور اللہ پھر رخا مصیبت اور پریشانی کے پہلے خوب کثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نوشات نماتے ہیں جو انسان خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے ہمیشہ صبح شام کی دعائیں اللہ کے دعات و فرما برداری سلاوت قرآن ہر ہر موقع پر اپنا وقت بچاتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے جب کبھی مشکل آئی اور رب کے سامنے ہاتھ جا کے دعا کرتا ہے زمین پر وہ دعا کرتا ہے اور اٹھانے والے فرشتے اور ربون رب سے سفارش کرتے اللہ یہ تیرہ بندہ جو مصیبت میں تجھے پکار ہے پکار رہا ہے یہ کبھی خوشحالی میں تجھے پھولتا نہیں ہے اللہ تل اللہ کیا اس بندے کی جو کبھی آپ کے چکرے سے کافل نہیں ہوتا آج مصیبت میں گر گیا ہے تو کیا آپ اس کو نجات نہیں دیں گے نہ حدیث کے دایا سارے فرض سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے چنان حدرت یونحان فصلی کے پیٹ میں تھے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا اور دعائیں کی تو اللہ رب اللہ نے نجات دیا اور فرمایا فرولا سب صفی بکری سوس میرے یونس یو سی جگہ مصیبت میں تھے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کوئی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے نجات دے دیا اور نجات کیوں دیا نو کا نر اگر خوشحالی میں مصیبت سے پہلے ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو ہم اس ایمرجنسی میں جو مجھے پکارا تھا ہم اس کو وہیں مچھلی کے فیت میں رکھتے اور قیامت کے دن نکالتے لیکن چونکہ خوشحالی میں مجھے یاد کرنے والا تھا اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو فورن قبول کر لیا فلونا خان منل مسب ہمیں چاہیے کہ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تاکہ مصیبت میں ہم گھرے تو اللہ رب العالمین ہماری نجات کا انتظام کرے میرے بھائی یہ عشر جو ہے یہی ذکر الہی اور آ آ اللہ رب العالمین کے تصویر تحلیل بیان کرنے کا دمانہ ہے اسی لیے نبی علیہ السلاۃ نے ساتھ رمایا اے دہلی کے اندر خواب سے روفی ہند میرا تصویر ہے بس تحلیل ان دس دنوں میں خوب کسرت صبح الحمد للہ ولا اللہ واؤ پڑھا کرو اور نبی علیہ شاخ نمایا یہ افضل الام ہے ان ذکر کو ان کرمات کو سبحان اللہ الحمدللہ کو خوب کسرت سے پڑھتے رہو دوسری حدیث کے اندر صحیح مسلم کی آپ نے شاط رمایا احب الکرام اللہ اربع اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کرمات جو ہیں وہ چار ہیں سبحان اللہ ولا اللہ اللہ حکم اور نبی رہس سامنے اس ان کلمات کا آج رو صحیح مسلم کہ حدیث نہیں ساتھ نمائیں اے لوگ وہ ال الحمداللہ تمل امیدان ہمارا جو امتی اللہ نے اتنا کرم اتنا فضل و کرم میرے امت پر کیا ہے کہ اگر میرا کوئی امتی سکھ کے دل سے ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرتا ہے تو الحمدللہ کے ایک جملے سے اللہ اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ تمل المی قیامت کے آمد کے نیکیوں کو وزن کرے گا اللہ تا تو شیو الحبداللہ کی نیکیوں سے نیکی کا پلڑا بھر جائے گا اللہ رب العالعالمی نے سمت پر کرم کیا ہے وہ سبحان اللہ اور اگر بندہ سبحان اللہ کے ساتھ الحمد للہ بھی ملا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان کا جو خلا ہے بھر کر کے اسے نیکیاں دیا کرتا ہے اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور خوب کثرت سے سبحان اللہ وَلَا إلّا اللہ یہ اللہ اكبر والحمد سبحان اللہ بکرتا يا اللہ اکبر کبیرا الحمد اللہ کبین بکرتا خوب کسا سے کہا کریں اکول کو لہادا اللہ کلبھی ماتو رہی الحمد اللہ و کفا السلام البادی بعد میرے بھائیوں یہ جو ایام چل رہے ہیں ان میں کل والا دن بڑے خیر و برکت کا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے یوم عرفہ عرفہ کا دن نبی علیہ السلاحر شاست میں افضل الیام ہے اعظم الیام ہے سب سے افضل دن ہیں دنوں میں عرفہ کا دن ہے آپ نے اس کے کچھ خوبیاں بیان کی ہے نمبر ایک آبر شاست خیر خیر میں خیرو آئے خیر دو آئے دعا عرفہ فاتا اے لوگوں سب سے بہترین دعا قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ کیا محبوب دن جو دعا کا ہے وہ یوم عرفہ ہے اس لیے کل کا دن ہمارا دعاؤں میں انشاءاللہ اللہ گزرے گا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے افضل دن میں سب سے افضل امر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں آپ نے ساتھ رمایا وہ خیر تو آوم ارفا تھا اور آپ نے ساتھ رمایا وہ خیر وما کل تو وہ نبی یو قبلی اور یوم عرفہ کو سب سے بہترین دعا جو سارے نبیوں نے مانگی ہے اور ہم نے بھی وہی یوم عرفہ کو مانگی ہے شری کلا یہ بہترین کلمہ اس کو پڑھا کریں حدیث کے نارایا پوچھا یا رسول اللہ عمر الحسنات کیا یہ بھی نہیں کی ہے کہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ شری پڑھے آ فرمایا تم کو کیا پتا ہے من الحسنات ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ نے اس کو بنایا ہے اس لیے نمبر دو کہ یوم عرفہ روزہ آپ نے شاید فرمایا کہ جو انسان یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے ایک دن کا اللہ رب العالمین اس کے دو سال کے گنا معاف کر دیا کرتے ہیں یہ بھی بڑی فضیلت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو حج میں نہیں گئے ہیں اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی فضیلت سے ان کو بھی محروم نہیں کیا کہ جہاں بیٹھے ہیں دعا کریں وہ بہترین احمد اور سب سے بڑا عمل یہ کہ انسان اپنے اللہ تعالی سے دعا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یوم ارفا کا روزہ رکھے اور اس کے بعد ارفا کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ یومر ہے وہ بھی اللہ رب العالمی نے بڑا خیر و برکت والا بنایا ہے رب العالمی نے اللہ اللہ رب العالمی نے فرمایا ہم نے یومر کا دن اس لیے مقرر کیا ہے کہ عید الضحی کے دن عید کی نماز کے بعد ہمارے بندے ہمارے دیئے جانور کو میری ریزا کے لیے سباہ کریں میری ریزا کے لیے ہمارے مال کو سال بھر استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اپنے جیس سے حلال پیسہ لیں جانور خریدیں اور میری ریزا کے لیے قربانی کریں یہ قربانی کرنا بہترین امال ویسے ہے یہی قربانی ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا یا آنا کل کھڑ لے کا اے نبی آپ کو ہم نے قیامت کے دن کے میدان میں آپ کو دیا جائے گا اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس امت کی اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو اوسر دیا ہے اس لیے آپ ذرا شکر گزاری کریں اور شکر گزاری میں دو عمل نمبر ایک فصل لئے رب دیکھا اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے نماز کی پابندی کیا کریں کتنی بدبختی بختی ہے کتنی بد بختی ہے ہسے کے میدان میں جہاں کوئی پانی کا انتظام نہ ہو پانی پائے تو محسل کو عبتی پائے لیکن پھر بھی ہفتے میں ایک دن جمعے کے لیے آئے گا رمضان کا ایک مہینہ امیدیں بڑی لگایا ہوا ہے اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں رب نے حکم دیا ہم نے ہود دیا آپ نماز کی پابندی کریں نمبر دو ون حر اور اپنے رب کے لیے قربانی ذبح کیا کریں یہ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے بدنی عبادت ہے اس لیے اس کو بجانا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور کوشش کریں کہ کلیوں میں ہر کے سجے سے لے کر کے ایام الدریف تیرہ تاریخ کی اثر تک ہر فرق نماز کے بعد کم سکم کم تیر مرتبہ اللہ اکبر اللہ, اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ الہ. ہم کم سے کم تین مرتبہ اس تقبیرات کو کہیں جو صحابہ کا معمول تھا اور عام حالات میں بھی آپ قربانی کا انتظام کریں کل روزے کا انتظام کریں اپنے آپ کو ذکر الہی اور یوم عرفہ کو دعا کے لیے فارغ کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فکر سی فرمائیں الہٰن عالمین ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دیں جو حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دیں جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے الحان عالمی جو بیمار ہیں فرمایا جو شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ نے توحید و سنت کی راہ دکھا الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس سلطان اور ان کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں کی عبادت فرما ہر بنا ہر مصیبت سے بچا لے اور اللہ رب الصحت و عافیت سے اور انہیں انہیں عطا کر اور جس شہر میں رہتے خصوصا شیخ سلطان قاسمی حفظہ اللہ اللہ تعالی ان حضرات ان انہیں ہر بنا ہر مصیبت ہر پس سے بچھا لے ان حضرات سے وہ کام لیں جن میں آپ کی حیدہ امت کی بھلا کام اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی امت اور ملت کا نقصان کام اور وطن کا خسارہ ہے ان حضرات سے اچھے کام لے اور برو سے انہیں بچھا اور جو تحالف عربی ہے تیرے بندے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گلبہ نصیب فرما انہیں فرما دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان اکلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت ان کی عزت کے کے حفاظت العالمین ظالموں نے جو مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالی دنیا کے ہر مسلمان کو ظالم کو ظلم سے نجات دے اور اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہٰن کے یہاں چل رہے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو عید کے جو فضائل ہیں ان تمام سے مالا مال فرمان اللہ مسلم رحم اللہ کردم ود سجیب قوم وذكر الله تعالى أكبر